رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے حدیث کا ایک ٹکڑا ہے جس میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکسرو من و بن شہادت الا الََََََََََََََََََََ کثرت سے لا الہ اللہ کی گواہی دیا کرو یا اشہد اللہ الہ اللہ کثرت سے کہا کرو وہ لقینوںہ اور اپنے موت کے قریب جو لوگ ہوں قریب المرگ لوگ ہوں ان کو بھی اس کی تلقین کیا کرو جو بستر مرگ پہ ہو اس کو بھی کثرت سے لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے کی تلقین کیا کرو تو جیسا کہ دیگر حدیث میں آتا ہے کہ ان نملا امال و اعمال کا دار مدار خاتمے پہ ہے تو جیسا انسان کا خاتمہ ہو اس کے مطابق ہی قیامت کے دن اس کو اٹھایا جانا ہے ایک انسان بہت نیکیاں کرتا ہو لیکن ان زندگی سے کہ آخری ایام میں جا کے دین سے پھر جائے تو پچھلے سب چیزوں پہ پانی پھر جائے گا اور خاتمے کے مطابق ہی اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا اسی طرح ایک انسان زندگی بھر کفر میں مبتلا رہا شرک میں مبتلا رہا اللہ کی نافرمانیوں میں مبتلا رہا لیکن عین آخری ایام میں آخری لمحات میں اس نے ایمان کو قبول کر لیا تو جیسا کہ عادیس میں آتا ہے کہ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وضوع کے موقع پہ حاضر ہوتا ہے اور پوچھتا ہے کہ اوقات و او اسلم پہلے ایمان لاؤں یا قطال کروں رسول اکرم صلی اللّہ علیہ و فرماتے ہیں اسلام لاؤ اسلم سمقل اسلام لاؤ پھر قطال کرو تو اسلام لاتے ہیں قطال کرتے ہیں اور لڑتے لڑتے شہید ہو جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عاملہ قلیلا و اجیرا کثیرہ بہت تھوڑا عمل کیا لیکن بہت زیادہ اجر لے گیا اس لیے کہ آخری لمحات تھے کسی گناہ کا موقع ہی نہیں ملا سیدھا قتال میں داخل ہوئے اور شہید ہو کے اللہ کے پاس چلے گئے تو اسی لیے مرنے والوں کو کثرت سے اس کی تلقین کی جائے کہ وہ اپنے وفات کے قریب کے جو ایام ہیں یا جب بیماری شدت پکڑ جائے تو کثرت الا اللہ کا ذکر کریں تاکہ اللہ تعالیٰ عین موت کے وقت بھی روح کے قبض کی جانے کے وقت بھی اسی ذکر کو زبان پہ جاری فرما دیں تو جس کا اس پہ خاتمہ ہو گیا تو عمل خاتمہ اس سے بہتر کیا خاتمہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت کی گواہی دیتے ہوئے اس کی روح قبض کریں تو ورنہ انسان زبان کو اور قلب کو اس کا عادی نہ بنائے تو آخری لمحات زبان کے اوپر اور کچھ بھی جاری ہو سکتا ہے لوگ موت آتی ہے لوگوں کو اس حال میں کے زبان پہ گانے جاری ہوتے ہیں اس حال میں کے زبان پہ گالیاں جاری ہوتی ہیں اس حال میں کے زبان پہ سودوں کا اور اپنے مالی مسائل کا ذکر جاری ہوتا ہے تو زہری بات ہے یہ بہت برا خاتمہ ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پہ خاتمہ نصیب فرمائے تو حدیث کا جو پہلا حصہ آپ کے سامنے پڑھا کہ کثرت سے زندگی میں بھی کثرت سے لا الہ الا اللہ کی گواہی دیا کرو اشحد اللہ الہ الا اللہ کہا کرو تو دیگر عادیس میں ساتھ آتا ہے کہ افضل ذکری لا الذکر الا اللہ بہترین ذکر سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے تو افضل ذکر اس لیے ہے کہ یہ ہمارے دین کا خلاصہ بیان کرتا ہے اسلام میں داخلے کے لیے یہی کلمہ زبان سے ادا کرنا ہوتا ہے اور اسی کے اوپر نجات کا دار و مدار ہے جب تک انسان اس کلمے کی تقاضے پورا کر رہا ہو اور کسی ایسے کام کا مرتكب نہ ہو جس سے اس کلمے کو انسان باطل ٹھہرا دے كسى قول کا کفری عقیدے کا حامل نہ ہو کسی کفری عمل کا مرتکب نہ ہو تو اس وقت تک انسان جو ہے انشاءاللہ اللہ وہ بالآخر نجات ہی پائے گا اور اگر جہنم کی طرف اس کو لے جایا بھی گیا تو خاتمہ بلاآخر اس کا جنت میں ہی ہوگا اور دائمی جہنم سے وہ بچ جائے گا تو اس لیے لا الہ الا اللہ جو ہے یہ پورا کا پورا دین کا جو محوری نقطہ ہے وہ الہ الا اللہ ہی ہے تو کیا مطلب لا الہ الا اللہ کا کہ نہیں کوئی معبود یا نہیں کوئی الہ سوائے اللہ سبحانہ و تعالی کے تو اس کے دو اجزاء ہیں انسان پہلے نفی کرتا ہے دنیا کے اندر ہر غیر اللہ کی نفی کرتا ہے کسی کو بھی علوہیت میں شریک کرنے ربوبیت میں شریک کرنے سے انکار کرتا ہے اللہ کی ذات و صفات میں شریک کرنے سے انکار کرتا ہے اور اس کے بعد پھر ان ساری چیزوں کو اللہ ہی کے لیے خالص کرتا ہے اپنی عبادت کو اپنی نظر و نیاز کو اپنی اطاط کو اور اپنی خشیت ہر ایک سے بڑھ کر اللہ کے لیے خالص کرتا ہے اپنی محبت ہر ایک سے بڑھ کر اللہ کے لیے خالص کرتا ہے تو تو یہ دو اجزاء ہیں اس کلمے کے کہ جس کے گرد میری اور آپ کی زندگی کو گزرنا چاہیے اور یہ محور ہے انسان جتنے بھی عمل کرے جب تک اس کلمے کا حق نہیں ادا کرتا تو اس وقت تک انسان کے وامال اند اللہ مقبول نہیں ہوتے ہیں ایک شخص کلمہ نہیں پڑھتا اسلام میں داخل نہیں ہوتا اللہ کی وحدانیت پہ ایمان نہیں رکھتا تو وہ چاہے کتنے ہی غریبوں کی مدد کرتا ہو وہ کتنے ہی لوگوں کے کام آتا ہو وہ دنیا کے لیے کتنی مفید چیزیں یاد کر کے چلا جائے جب تک اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کیا جب تک توحید کو قبول نہیں کیا اس وقت تک اس کے وہ سارے اعمال باطل ہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کا آخرت کے دن وہ اس کو بچانے کا ذریعہ نہیں بن سکیں گے اور ایک شخص جس طرح ہم نے مثال دی کہ عمل بہت تھوڑا لیکن اس کلم کے تقاضے کو اس نے جتنی زندگی ملی اس میں پورا کیا ہدایت کے بعد جو وقت ملا اس میں پورا کیا تو وہ اس کو دخول جنت کا اس کے لیے ذریعہ بن جائے گا تو پیارے بھائیوں میں صرف ایک زبان سے ادائیگی کی چیز نہیں ہے بلکہ زندگی میں وہ انقلابی تبدیلی لانے والا کلمہ ہے جس نے ان عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو جن کے بارے میں ہے تو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نکالا جا رہا تھا ابشا کی طرف تو رستے میں ان کو ابن الدغ نامی آدمی ٹکر گیا جو اپنے علاقے کے باثر لوگوں میں سے مکہ کے اس نے پوچھا کہ آپ کدھر تو آپ کیوں نکل رہے ہیں تو انہوں نے یہی کہا کہ بھائی حبشہ کی طرف جا رہا ہوں قوم کے ظلم سے تنگ آ کے حبشہ کی طرف جا رہا ہوں تو گفتگو کے دوران جو ہے وہ ذکر آیا کہ اس کا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لے کے آنے کا تو حضرت وقت نے فرمایا کہ وہ تو اس وقت تک اسلام نہیں لے کے آئے گا جب تک خطاب کا گدہ اسلام نہ لے آئے یعنی یہ کہ جو اسلام کی دشمنی میں اتنا آگے بڑھے ہوئے تھے تمہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبل از اسلام کہ ایک ناممکن سی بات لگتی تھی کہ وہ بھی اسلام میں داخل ہو سکتے ہیں لیکن اللہ سبحانہ تعالی نے ایسی تبدیلی اس کلمے کے ذریعے سے ان کے سینے کے اندر پیدا فرمائی کہ پھر وہ اسلام کے وہ ستون بنے جس نے اسلام کو تین براعظموں تک وسعت دینے کی بنیاد ڈالی اور جس کی حیبت سے پھر عالم کفر کامپا کرتا تھا جس کے بعد مکہ میں بھی پہلی مرتبہ مسلمانوں کو آزادی سے اپنے عقیدے کی اور اپنے ایمان کے اظہار کی اور مکہ اور حرم کے اندر آنے کی اجازت ملی تو یہ کوئی معمولی کلمہ نہیں ہے اس نے صحابہ کی زندگیوں میں وہ تبدیلی پیدا کی جس نے ان کو آپس میں لڑنے والے اور پانی اور گھوڑوں کے جھگڑوں کے اوپر چالیس چالیس سال جنگے کرنے والے قبیلوں سے تبدیل کر کے دنیا کا حاکم بنایا اور تا قیامت کے لیے ان کو خیر القرون قرار دیا بہترین دور قرار دیا ان کو کہ اب قیامت تک جو بھی آئے گا اس کے لیے رہنمائی کا کوئی ماڈل ہے اور کوئی کوئی بستی ایسی ہے جس کو کاپی کرنے کا اور جس کو اپنے ہاں زندہ کرنے کا انسان کے دل میں تمنا ہونی چاہیے تو وہ صحابہ کی بستی ہے تو یہ اس لیے تھوڑی دیر کے لیے اس کلمے کے ساتھ رک کے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ کیسا کلمہ تھا کہ جس نے ان کی زندگیوں کو اتنا بدل دیا اور ایسا وقت کہ ایک وہ عرب کے جو شراب کو لمحہ بھر چھوڑتے نہیں تھے اور ان کی شاعری ان کی گفتگووں ان کی زندگیوں کا ایک ناگزیر جز شراب اور پھر وہ وقت بھی آتا ہے کہ محض ایک عائد کے سنائے جانے پہ یعنی ایک مجلس کے اندر صحیح مسلم اس طرح آتا ہے کہ نو صحابہ کے ہاتھ میں جام تھے اور غالب حتنس جو ہیں وہ ان میں تقسیم کر رہے تھے شراب کو لیکن جیسے ہی منادی آواز دیتا ہے شراب کی حرمت کا حکم پہنچاتا ہے تو جس کے جس کے منہ سے لگا ہوتا ہے وہ وہیں پہ توڑ دیتا ہے وہ جو بڑا کہتے ہیں سراوی کے بڑا سا ایک Uh, کیا کہہ ایک برتن سا تھا جس کے اندر بہت ساری شراب موجود تھی اس کو اسی وقت توڑ دیا جاتا ہے اسی طرح جس نے اسی وقت گھونٹ لیا وہ اس کو الٹی کر دیتا ہے اور وہ اس کو باہر نکالتا ہے اور یہاں تک کہ سکھ عقل مدینہ جو مدینہ کی گلیاں تھیں صحابی کہتے ہیں کہ وہ بہنے لگیں شراب کے ساتھ تو یہ کیسی تبدیلی ہے یہ کیسی سما اوتات ہے نہ کوئی پولیس ہے کہ جو اس کو نافذ کر رہی ہے کچھ بھی نہیں ہے سوائے اللہ کے خوف کے جس نے دلوں کو اتنا تبدیل کر دیا اور پوری معاشرت کو ان کے بدل کے رکھ دیا ان کی زندگیوں کو بدل کے رکھ دیا ان کے اخلاق کو بدل کے رکھ دیا تو یہ کلمہ اگر اس کے تقاضوں کے ساتھ اس کو پڑھا جائے اور کثرت سے پڑھا جائے اور اس کا مفہوم انسان کے ذہن میں واضح اور راسخ ہو کہ یہ کلمہ مجھ سے کیسا تقاضا کر رہا ہے کیا تبدیلیاں میری زندگیوں زندگی کے اندر لانے کا مطالبہ کر رہا ہے تو یہ واقعتاً آج بھی ایسے ہی کرشم میں دکھا سکتا ہے اور دکھاتا ہے اور جس جس نے بھی اس کا حق جتنا جتنا ادا کیا اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی کے اندر اتنی اتنی تبدیلیاں لائیں تو مثال کے طور پہ ہم اپنے میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں تو کلمہ بس ایک ایک رسمی جملہ سا بن گیا ہے جیسے نوزب اللہ کوئی منتر ہو جس کو پڑھنے سے انسان یکایک جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گا بغیر سمجھے بھی پڑھیں گے تو اس سے اس سے زندگی میں یہ انقلاب برپا ہو جائے گا ایسا نہیں ہوتا تو اگر واقعیتا ہمارے معاشرے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات کا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خصائص کا ادراک رکھتے اور یہ یہ جانتے کہ اللہ رزاق اور رازق ہے اور اللہ کی سوا کسی کے ہاتھ میں رزق کے خزانے نہیں ہیں تو پھر یہ حال نہ ہوتا ہے جو ہمیں نظر آتا ہے کہ اتنی کثرت سے لوگ حرام کھانے کی طرف اور حرام ذرائع سے مال کمانے کی طرف دوڑتے ہیں کیوں دوڑتے ہیں اسی لیے دوڑتے ہیں کہ یقین یہ ہے ہی نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں رزق کے خزانے ہیں بلکہ یقین یہی ہے کہ خود اپنی قوت بازو سے جو کچھ حاصل کرنا ہے سو کرنا ہے کیوں ہمارے حکمران سے لے کے نیچے تک سب جو ہے وہ امریکہ کی طرف نگاہیں رکھتے ہیں وہ آئی ایم ایف ورلڈ بینک کی طرف نگاہیں رکھتے ہیں کہ وہ رزق دیں گے اور بڑی بڑی حکومتیں اور چھے چھے لاکھ کی فوج کے حامل حاکم جو ہیں وہ بھی گھٹنے ٹھیک دیتے ہیں ان کے ایک حکم کے سامنے کیوں اس لیے کہ وہ لا الہ الا اللہ کے معنی نہیں جانتے کہ اللہ کے سوا کوئی رازق نہیں ہے اللہ کے سوا کوئی روزی فراہم کرنے والا نہیں ہے تو اللہ پہ کوئی توکل کرنے والا ہو اور اس کی واقعہ دل سے نفی کرتا ہو کہ رب کے سوا کوئی نہیں ہے کہ جو رزق دے سکتا ہو اور کوئی نہیں ہے جو رسک روک سکتا ہو تو زہری بات ہے اس کے اندر جو قوت ہوگی اس فرد کے اندر اس کے فیصلوں میں اور اس کی زندگی کے اندر جو شان نظر آئے گی اس دنیا سے استغنا کی وہ تو ہمارے معاشرے میں مفقود ہو چکی ہے تو اسی طرح اگر کسی شخص کو واقعی یہ ایمان ہو کہ نافع ادار اللہ تعالی ہے اور یہ ہمارے معاشرے اسی عقیدے کے اوپر کھڑے ہوں کہ نفع پہنچانے والا اور ضرور پہنچانے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے اور قرآن کی نایات پر ایمان رکھتے ہوں کہ اگر اللہ ضرور پہنچانا چاہے تو فلا کا شف الُ اللہ تو اللہ کے پہنچائے ہوئے ضرور کو اللہ کے سوا کوئی نہیں دور کر سکتا اور اگر اللہ اپنی رحمت کو روک لے تو اللہ کی رحمت کو دوبارہ کوئی کھول نہیں سکتا فلاں مرصلہ الحم ممبا ادی پھر اللہ کے بعد کوئی نہیں ہے جو اس رحمت کو کھول سکتا ہے جس معاشرے کا یہ یقین ہو پھر اس معاشرے کے ہزاروں لاکھوں لوگ آپ کو قبروں پہ سجدے کرتے قبر والوں سے سوال کرتے ان کے سامنے ہاتھ پھیلاتے کبھی نہ نظر آ رہے ہوں زندہ پیروں کے پاس اپنی حاجتیں لے کے جاتے ان کو اپنا اولاد دینے والا شفا دینے والا سمجھتے کبھی نہ نظر آ رہے ہوں تو یہ سب اسی چیز کے مظاہر ہیں کہ ہم نے لا الہ الا اللہ کی حقیقت کو سمجھا نہیں اس کو صرف زبان سے ادا کیا یہ نہیں جانا کہ نافع ادار اللہ اور بس اللہ, اللہ کے سوا کوئی نہیں تو اسی طرح اگر ہم یہ یقین رکھتے کہ خافد و درافے پست کرنے والا اور بلند کرنے والا معز اور مزل عزت دینے والا اور ذلت دینے والا یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے تو یہ حالت نہ ہوتی ہمارے معاشروں کی کہ کفار کی کے قدموں میں بیٹھ کے عزت تلاش کی جائے اور یہ سمجھا جائے کہ وہ ہیں کہ جو ہماری ہمیں معزز دنیا میں بنائیں گے اور سارا وقت اس قسم کے جملے آپ کے صحافیوں سے لے کے آپ کے تجزیہ نگاروں سے لے کے مصنفین سے لے کے حکمران اور سیاسی طبقات تک سب کی زبان پہ اس قسم کے جملے جاری ہوں کہ اگر فلاں کام نہ کیا تو دنیا میں ہماری ناک کٹ جائے گی دنیا میں ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے عالمی برادری میں تنہا رہ جائیں گے یہ جملے وہ کہتا ہے جس کو اللہ کی قدرت اور قوت کا ادراک نہ ہو جس کو اللہ کی عظمت کا ادراک نہ ہو جس کے نزدیک پیمانہ ہی دنیا ہو اور پیمانہ ہی یہی ہو جو کفار سے اور مغرب سے آیا ہے ظاہری بات ہے اس کے عمل کے اندر یہ تضادات نظر آتے ہیں تو قدم قدم پہ جب ہم اپنے معاشرتی رویوں پہ غور کرتے ہیں اپنے سیاست سے لے کے اپنے گھروں کے اندر جو ہمارے معاملات رہے ہوتے ہیں وہاں پہ غور کرتے ہیں کتنے لوگ ہیں ہمارے معاشرے کے اندر کہ جب بچہ یہ کہے کہ میں نے کسی دینی تعلیم کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنا ہے مجھے ذاتی طور پر اس کا تجربہ ہے اور جس کسی نے بھی یہ رستہ اختیار کیا اس کو یہ تجربہ ہوگا کہ اس سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ پھر کھاؤ گے کہاں سے یعنی گویا اول یہ ہے کہ تعلیم ہے گویا کھانے کے لیے اور دوسری بات یہ کہ گویا جس شخص نے قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کی تو اب اس کے پاس وہ بھوکا مر جائے گا اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا گویا راز اللہ نہ ہوا رسک جو ہے وہ کسی ڈگری کے ذریعے ملتا ہے اور رزق جو ہے وہ کسی نوکری ہی کے ذریعے ہمیشہ ملتا ہے اور کسی ملٹی نیشنل کافی کمپنی کے اندر شامل ہو کے کسی گورے باس کے نیچے بیٹھ کے ہی رزق مل سکتا ہے اور کوئی ذریعہ نہیں ہے رسک حاصل کرنے کا تو کہاں سے رزق ملے گا اللہ رزق دے گا جس نے تم کو رزق دیا جس نے باقی دنیا کو رزق دیا وہیں بھی رزق دے گا جو جو ایک چٹان کے اندر ایک چھوٹے سے کیڑے کو اس کا رزق پہنچاتا ہے اور جو سمندر کی گہرائیوں میں اس کا رزق پہنچاتا ہے وہ ہمیں بھی رزق دے گا کہاں سے دے گا جہاد میں جب نکلنے کی بات ہوتی ہے تب بھی سب سے پہلے ہر مجاہد سے یہی سوال کیا جاتا ہے اور بالخصوص مجاہد ہوتے ہوئے کسی نے کسی کی شادی ہوئی ہوئی تو اس کو بھی یہ سارے مرائل دیکھنے پڑتے ہیں کہ پہلا سوال یہ ہوتا ہے بیشتر رشتے مجاہدین کو جہاں انکار ہوتے ہیں وہ یہی سوال کر کے ہوتے ہیں کہ لیکن کھائے گا کہاں سے آگے اس کا کیا بنے گا بچوں کو کہاں سے کھلائے گا تو یہ پیارے بھائیوں یہ ہمارے لا الہ الا اللہ پہ ایمان میں اور اس کے فہن میں کمزوری ہے جس کے مظاہر ہم اپنے معاشرے کے اندر قدم قدم پر دیکھتے ہیں تو اسی طرح جس جس معاشرے کے اندر یہ یقین راسخ ہو کہ قہار و جبار اللہ ہے جس کے اندر یہ یقین راسخ ہو کہ اللہ منتقم ہے اللہ معیمن ہے اللہ غالب اللہ قوی اور اللہ عزیز ہے اللہ متین ہے جس کو یہ سارا کچھ معلوم ہو وہ امریکہ کی اس دھمکی سے زیادہ ڈرے گا کہ تمہیں پتھر کے دور میں پہنچا دیں یا وہ اللہ کے عذاب سے اور اللہ پکڑ سے کباڑا کر دیتا ہے حالانکہ جاپان کا یہ دعویٰ تھا کہ اور ابھی تک وہ اس زوم میں مبتلا ہے کہ دنیا کے اندر جو سب سے زیادہ کسی نے اپنے آپ کو قدرتی آفتوں سے محفوظ کرنے کا انتظام کیا ہے تو وہ جاپان ہے انہوں نے پچھلی دفعہ کی سونامیوں اور طوفانوں کو دیکھتے ہوئے بیس بیس فٹ اونچی دیواریں اپنے ساحل پر کھڑی کی تھیں کہ اس کو نہیں پار کر کے آ سکے گا وہ کسی نے ویڈیوز دیکھی ہوں تو وہ جو ڈنکیوں کی طرح چھوٹی چھوٹے کھلونوں کی طرح جو ہے وہ بڑے بڑے جہازوں کو اٹھا اٹھا کے اس دیوار کے پار پانی پھینک رہا ہے تو کوئی چیز اس کے رستے میں رکاوٹ نہیں بن سکی وہ ایٹمی پاور پلانٹ انہوں نے ساحل پہ بنائی ہی اس یقین کے ساتھ تھے کہ وہ دیواریں جو انہوں نے اس کے سامنے کھڑی کی ہیں وہ پانی کو روک لیں گی لیکن اللہ کے عمر کے سامنے وہ نہیں ٹک سکا امریکہ سمجھتا ہے کہ اس کی وہ بھی ان دنیا کے ان ممالک میں سے ہے جن کو سب سے زیادہ تجربہ ہے اور ان کے الفاظ میں قدرتی آفات سے نوزب اللہ نمٹنے کا لیکن پچھلے عرصے میں ہم نے دیکھا ہے پچھلے تین چار سالوں میں پے در پے ان کے مرکزی قلب کے جو علاقے سمجھے جاتے ہیں ان کی تجارت کا مرکز وہاں اللّہ تعالیٰ نے جو عذاب بھیجے ہیں اور وہاں جو طوفان آئے ہیں اس نے ان کی پوری زن... یعنی ایک ایک دن میں ان کے کروڑوں ڈالروں کا نقصان کرایا اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکے اس کو روکنے کے لیے تو خود پاکستان کے اندر ایک لمحے کے اندر کشمیر میں جو زلزلے نے پتھر کے دور میں پہنچایا اور چند دنوں کے اندر سیلاب نے پورے پاکستان کو جو نقصان دیا اور جتنی فصلیں تباہ کیں جتنے مویشیوں کو مویشی اس کے اندر ضائع ہوئے جتنے گھر اس کے اندر برباد ہوئے جتنا انفراسٹرکچر ٹوٹا وہ کون سا امریکہ تھا جو چند دنوں کے اندر اتنا نقصان پہنچا سکتا تھا تو جس کا یقین یہ ہو کہ یہ خزانے اللہ کے پاس ہیں اور خیر و شر اللہ کی طرف سے ہے ولقدر خیری وشر رحیم اللّہ تعالیٰ بچپن سے ہم جو ہے وہ جو اسکول کے اندر پڑھتا ہے اس کو اسلامیات میں بنیادی عبارت یہ پڑھائی جاتی ہے تو وہ کس دن کے لیے اس پر اگر اس کا مفہوم کسی کو پتہ ہو کہ اللہ کے ہاتھ میں خیر و شرح کے خزانے ہیں تو اس کا رویہ نہیں ہوگا جو رویّے ہمارے معاشروں میں پھیل چکے ہیں تو پیاروں ہمارا حال وہی ہے کہ وما قدر اللہ حق کا قدر انہوں نے اللہ کی قدر کی ہی نہیں جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا اللہ کا مقام اللہ کا مرتبہ اللہ کی عظمت اللہ کی قدرت اور قوت نہیں پہچانی صرف کچھ لمحوں کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادیش پہ قرآن کی آیات پہ انسان غور کرے کہ جہاں اللہ نے اپنی قوت کا نقشہ کھینچا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا اللہ کی عظمت و قوت کا یعنی صرف یہ ایک واقعہ کہ جہاں پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ جبری اللہ وسلام کو دیکھتے ہیں اللہ کی مخلوقات میں سے انگنت مخلوقات میں سے ایک مخلوق اللہ کے ملائکہ میں سے ایک ملک اور آپ کو دیکھ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے ہیں آسمان کی طرف تو دیکھتے ہیں کہ آپ کے پروں میں سے صرف ایک طرف کا پر جو ہے وہ مشرق کے افق کے پار گیا ہوا ہے دوسری طرف کا مغرب کے دوسرے افق کے پار گیا ہوا ہے تو صرف اس منظر کو دیکھ کے ایسی ہیبت تاری ہوتی ہے کہ واپس گھر آتے ہیں کانپتے ہوئے اور فرماتے ہیں زم ملونی زم ملونی حالانکہ یہ قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب تھا کہ جس نے بعد میں وہی کا بھاری بوجھ برداشت کیا لیکن وہ بھی اس منظر کو دیکھ کے اللہ کی مخلوق میں صرف ایک مخلوق پر سے اللہ نے پردہ اٹھایا تو اس کو دیکھ کے حدیث میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آسمان چرچرا رہا ہے اور اس کا حق بنتا ہے کہ وہ چرچرا ہے اس لیے کہ آسمان کا کوئی چپا بھر ٹکڑا ایسا نہیں ہے جہاں کہیں اللہ کے فرشتوں میں سے کوئی فرشتہ سجدا نہ کر رہا ہو۔ اتنے زیادہ فرشتے ہیں دوسری حدیث میں آتا ہے کہ 70 ہزار فرشتے ایک وقت میں آسمان پہ خانہ کعبہ کے اوپر جو وہاں کا کعبہ ہے اس کے گرد طواف کرتے ہیں اور جس نے تخلیق کائنات کے وقت کے بعد سے آج تک ایک دفعہ طواف کیا دوبارہ اس کی بار یعنی اتنے ملائکہ ہیں اتنے ملائکہ ہیں اتنے ملائکہ ہیں کہ ان گنت سالوں سے آج تک ان کی دوبارہ باری نہیں آ سکی جس سے آپ صرف یہ اندازہ کریں کہ ہمیں تو ابھی کچھ بھی نہیں پتہ کائنات کے بارے میں وہ کائنات جب کھلے گی اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت کے دن وہ آنکھیں بھی دیں گے کہ جن آنکھوں سے اور پورا عالم جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے تو اللہ کی وہ بر رضول اللّہ تو وہ پھر اللہ کے سامنے جب ہم کھلیں گے وہ خود اللہ سبحانہ تعالیٰ جو اللہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ نور اس سماواتی اللہ زمین و آسمان کا نور ہے حدیث میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دعا ہے انسان تھوڑی کے لیے صرف اس پہ غور کر لے یا من لا تعال الون اے وہ ذات جس کو آنکھیں نہیں دیکھتی الاۃ خالت الزنون جس تک انسان کا گمان پہنچ نہیں سکتا وہ لا تغیر الحوادث حادثات و واقعات اس ذات کے اوپر کوئی اثر نہیں ڈالتے ولا یکشت دوا وہ مصیبتوں سے یا آفتوں سے نہیں گھبراتا یہ سب تو اس کی مخلوقات ہیں سب اسی کی تیار کی ہوئی چیزیں ہیں یا من لاتا العون ولا تو خالت حسن ولا یکشد دوا ار ولاس یا علام و مساقیل الجبال وہ مکہ عیل البہار جو پہاڑوں اور اس کے وزن سے اس کی گہرائی سے اس کے ذرۂ ذرے سے واقف ہے جو سمندر اور اس کی وسطوں سے اور اس کی اس کے عمق سے ان سب چیزوں سے واقف ہے یا علام وساقیل الجبال وہ مکہ عیل البہار و اد قطر علمطار جو بارش کے قطرِ قطرے سے واقف ہے وہ اد ادور و اور درختوں کے پتے پتے کا علم رکھتا ہے وہ اد ادما اضلم علیہ وشرک علیہ نہار اور جس جس چیز پہ سایہ پڑتا ہے رات کا اندھیرا پڑتا ہے اور جس جس چیز سورج کی کرن پڑتی ہے اس اس کا علم رکھتا ہے ولا تواری من حُ سما ان سما آ نہ آسمان اس سے دوسرے آسمان کو چھپا پاتا ہے ولا ارد ان اور نہ ایک زمین دوسری زمین کو اس سے چھپا پاتی ہے ولا ما فی واری اور نہ پہاڑ اپنے پیٹ میں جو کچھ رکھتا ہے وہ اس سے چھپا پاتا ہے ولا بحر ما فی قاری اور نہ سمندر اپنے پیٹ کے اندر اور اپنے سینے میں جو مخلوقات رکھتا ہے وہ اس سے چھپا پاتا ہے تو جس کا علم اتنا ان سب چیزوں پہ محیط ہے جس کی قدرت ان سب چیزوں پہ محیط ہے اس ذات کو چھوڑ کے کوئی اس ذلیل اور حقیر امریکہ کی ایجنسیوں سے ڈرتا ہو اور جن کا حال یہ ہے کہ ان کے اپنے ایئرپورٹوں سے چار جہاز جو ہیں وہ انیس شہیدی نوجوان پیپر کٹر سے یعنی کاغذ کاٹنے والی چھریوں کے ذریعے سے اغوا کرتے ہیں اور ان کو علم تک نہیں ہوتا یہاں تک کہ وہ جا کر ٹکرا بھی جاتا ہے پہلا جہاز اس کے بعد ان کی ایجنسیاں حرکت میں آتی ہے پینتالیس منٹ اس کے بعد ان کو لگتے ہیں صرف اپنے جہازوں کو فضا میں لے کے آنے پہ اس کو روکنے کے لیے ہے چوتھے جہاز کو روکنے کے لیے تو جس کے عجز کا یہ حالت ہے جس کے علم کے ناقص ہونے کا یہ حال ہے شیخ اسامہ کے بارے میں ان کی جتنی رپورٹیں تھیں کہ امارت کے دور میں انہوں نے تین چار دفعہ کوشش کی شیخ کو شہید کرنے کی تو وہ بعد میں شیخ اعمر اپنی کتاب میں ہنستے ہوئے اس کا ذکر کرتے ہیں ساری چیزوں کا کہ جتنی انٹیلیجنس رپورٹیں انہوں نے دیں کہ شیخ فلاں جگہیں اور شیخ فلاں جگہ سب کی سب غلط کسی ایک جگہ بھی شیخ حقیقت میں موجود نہیں تھے وہاں مارتے بھی تو کچھ حاصل نہ ہوتا اور عملاً بھی یہی ہوا کہ جیسے ایک جگہ انہوں نے کروز میزائل مارے وہاں شیخ نہیں موجود تھے دس سال وہ ڈھونڈتے رہے شیخ کو شیخ پاکستان کے اندر بیٹھے ہیں، شہری علاقوں میں بیٹھے ہیں وہاں ان کو نہیں تلاش کر سکے اور اللہ عمل المنین کی حفاظت فرمائے اللہ شیخ ایمن کی حفاظت فرمائے 11 بارہواں سال چل رہا ہے آج بھی ان کی ساری ٹیکنالوجی وہ جو, جو چونٹی تک کو دیکھ رہے ہیں اندھیری رات میں ایک تاریخ ایک کالی چونٹی کو ایک پہاڑ کے اوپر چلتے ہوئے ان کے خیال میں وہ ان چلتے پھرتے انسانوں کو جو دنیا کی وقت دو بڑی جہادی تحریکوں کی یا یوں کہیں کہ ایک ایک ہی تحریک ہے وہ بل اصل اس کی قیادت کر رہے ہیں تو اس کو تو وہ دیکھ نہیں سکتے اس کو وہ ڈھونڈھ نہیں سکتے تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ ہم لوگوں کی عقلوں پہ وہ کیسی معاوف ہو گئی ہیں جب لا الہ الا اللہ کی حقیقت انسان کی نگاہوں سے اجل ہو جائے تو انسان ان حقیر ذلیل چیزوں سے ڈرنے لگتا ہے اور اللہ کا خوف جو ہے وہ دل کے اندر ویسے راسق نہیں ہوتا ہے اسی لیے اللہ فرماتے ہیں وہ اللہ احق و تکشا اللہ اتخش و کیا تم ان سے ڈرتے ہو یہ اس لائق کہ ان سے ڈرو اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ اللہ کی خشیت تمہارے دل کے اندر موجود ہو تو آپ ایک ایک پہلو سے اللہ کے علم اللہ کی قوت اللہ کی قدرت اللہ کا حسن و جمال جس جس پہلو سے جائزہ لیں گے آپ کو کسی اور طرف پھر دیکھنے کا دل ہی نہیں چاہے گا اور آپ کو یہی محسوس ہوگا کہ یہ واقعات لا الہ الا اللہ سے قوی اور لا الہ الا اللہ سے مضبوط کلمہ دنیا کے اندر کوئی نہیں اسی لیے اس کی اتنی فضیلت بتائی گئی ہے اللہ سبحانہ تعالی صرف اپنی قوت کا اپنے جلال کا اپنے جمال کا فہم ہمیں نصیب فرما دیں اپنی محبت ہمارے سینوں میں راسق فرما دیں وہ رب اتنی قوتوں والا ہے کہ قرآن میں آتا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اور حتیثہ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ تکا د تو نمن ہو قریب ہے آسمان اس, اس بات سے پھٹ پڑے یعنی اللہ کے بارے میں شرک کرنا اتنی بھاری بات ہے کائنات میں کہ قریب ہے کہ آسمان اس بات سے پھٹ پڑیں وہ تنشق الرد اور زمین شک ہو جائے وہ تخر الجبا الحدہ اور پہاڑ جو ہے وہ لرزا کر گر پڑیں ریزہ ریزا ہو جائیں صرف اس بات سے کہ انداء الرحمانی والداخ انہوں نے رحمان کے لیے کی طرف بیٹا منسوب کیا ہے تو جس جس ذات کی قوت یہ ہے جس ذات کی عظمت یہ ہے اور جس طرح ہم نے پچھلی نشستوں میں پڑھا کہ جو سارے پانی کو ایک انگلی پہ ساری کو ایک انگلی پہ سارے درختوں کو ایک انگلی پہ زمینوں کو ایک انگلی پہ آسمانوں کو ایک انگلی پہ ساری مخلوقات کو ایک انگلی اٹھائے تو اس کے مقابلے میں کس سے انسان ڈھلے کس کی طرف دعا کے لیے لوٹے کس کیوں کسی اور کو پوجے کیوں کسی اور کے سامنے اپنا سر رکھے کیوں اس کی نظریں نیازیں کسی اور کے لیے ہوں کیوں اس کا خوف اور خشیت کسی اور سے ہو کیوں وہ زندگی گزارنے کا ڈھنگ کسی خبیض رضیل بدکار کافر سے لے اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء اللہ کی کتابوں سے نہ لے کیوں اس کے نزدیک جو ہے وہ کافروں کے اقوال اس کی زبان پہ قرآن کی آیتوں سے زیادہ جاری ہوتے ہیں ان کے فلسفیوں کے اقوال اس کے نزدیک ہم فقہ علماء کے اقوال سے اور صحابہ کے اقوال سے زیادہ اہمیت رکھتے ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں قدر اللّہ حق کا قدر اللہ کی قدر نہیں پہچانی تو کثرت سے پیارے بھائیوں حملہ الہ الا اللہ کا اس یعنی یہ صرف ایک عقیدہ ہی نہیں ہے یہ ایک عمل بھی ہے یہ زندگی گزارنے کا ڈھنگ بھی ہے تو اسی لیے اس کی کثرت سے تکرار اپنے آپ کو یاد دلانا جب بھی انسان جو ہے وہ اس کو شیطان دور لے کے جا رہا ہو اللہ سے اور اللہ سے دل کو غافل کر کے دنیا میں پھسا رہا ہو تو یہ کثرت لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا اور اشد اللہ اللہ کہنا ان اللہ جب اس فہم کے ساتھ کہا جائے گا تو اس کو قوت بخشے گا اس کے عمل کو درست کرے گا اس کو بڑے سے بڑی طاقت سے ٹکرانے کی ہمت دے گا کہ جو اللہ کے میں کھڑی ہوتی ہو اور جو اللہ کے دین کے رستے میں کھڑی ہوتی ہو اللہ سبحان تعالیٰ اللہ الہ الا اللہ کا پہ زندگی ہمیں دیں اللہ تعالیٰ لا الہ الا اللہ کی خاطر قتال کرنے والا بنائیں اللّہ تعالیٰ لا الہ الا اللہ پہ ہی ہمیں موت نصیب فرمائے سبحان کلّہ نبی حمدی کا منشد اللہ الہ الا لیک وصل اللہ عنطا نست مرتب علیک و صلی اللہ علیہ